دیا ہوا ہے اور دے رہے ہیں اس دین کو غیر سیاسی بنا کر دے رہے ہیں جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ دین اسلام کا حکومت کا حق نہیں ہے حکومت کا حق کافروں کا ہے مسلمان صرف انگریزی حکومتوں پر راضی اور خوش رہیں اسلام کی حکومت کی مسلمان بات نہ کریں یہ ریونڈ والے اور سبز پگڑی والے دونوں کا یہ پیغام ہے اسی وجہ سے جتنا دنیا کی کافر حکومتیں ہیں ان دونوں جماعتوں پر پورے راضی اور خوش اور مطمئن ہیں یہ محفوظ کرو یہ باتیں یہ محفوظ کرو یہ باتیں آپ کو کہیں کائنات میں نہیں ملیں گی ذہن میں رہ اور جب تک یہ باتیں مسلمان کے دل دماغ میں نہیں بیٹھیں گی مسلمان نہیں بیٹھ سکتا کیوں کہ وہی بات ہے کہ جب تک دشمن سے چوکن نہیں رہو گے تو غفلت میں مارے جاؤ گے دشمن سے دشمن نفس ہے شیطان ہے اور کفار ہے مرتدین ہے کفار کے دوست ہیں جو کافروں کا دوست ہوتا ہے وہ منافق ہوتا ہے دین ہمیں یہ حکم ہے کہ تم کافروں سے بھی بچو اور کافروں کے دوستوں سے بھی بچو پرانے مجید میں دیکھو کیا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں یہ طول لہمین کم فرمین تم ان کو دوست بنایا گئے مسلمانوں کافروں کو وہ ان میں سے آئے اب کیوں کر رہا ہے یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید جو ہے نا خالی نماز کر ہی کہتا ہے روزے کر ہی کہتا حج کر ہی کہتا قرآن مجید نے ہماری زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہماری رنوائی کی ہے کیونکہ آخری کتاب ہے اس کے بعد راہبری کی ضرورت ہی نہیں رہی اس وجہ سے نبوت کا سلسلہ بھی بند اور کتاب آنے کا سلسلہ بھی بند ہے اب اور کتاب نہیں آ سکتے فراہم کے بعد کیا سکتے ہاں جی لگا دیا فون جی. نہیں تمہارا اچھا ہوا میں بتا رہا تھا جی کہ دشمن جتنا خفیہ ہوتا ہے جتنا پرتے میں ہوتا ہے اتنا زیادہ بڑا اتنا بڑا دشمن ہوتا ہے اور اتنا خطرناک دشمن ہوتا ہے جتنا گہرا ہوگا اتنا خطرناک ہوگا ریمنڈ والے اور سبز پگڑیوں والے یہ دونوں اسلام اور مسلمانوں کے سب سے گہرے دشمن ہیں سب سے بڑے دشمن اس وجہ سے ہیں کہ یہ خفیہ اسلام کے روپ میں اچھا اور دشمنی ان کی کیا ہے حضرت دشمنی یہ ہے کہ یہ ظالم جو دین لوگوں کو دے رہے ہیں اس کو غیر سیاسی بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ دین اسلام غیر سیاسی مذہب ہے کیا مطلب غیر سیاسی کا غیر سیاسی کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اس کو حکومت کا حق حاصل نہیں ہے لہذا مسلمانوں کو چاہیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کافروں کی حکومت پر راضی اور خوش اور مطمئن رہ کر نماز روزہ کرتے رہیں داری رکھے با سکتے حج کریں اور کچھ نہ کریں اسلام تمہیں دنیا کی کسی کفر کی حکومت کے خلاف ہونے کا سبق نہیں دیتا یہ لن اسی وجہ سے دنیا کی جتنی حکومتیں ہیں وہ ان دونوں جماعتوں پر مطمئن راضی اور خوش ہیں ریبڈ والے کا باہر کا ویزا لگتا ہے مفت کو سوچو کہ جدھر میں نے ایک بات کہی ذرا بات کو توجہ سے سننا رکھ دیں گے آپ خود کرتے رہیں گے جو کچھ کریں گے بات آپ سنیں کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے اور قیمتی ہے وہ بات میری لین سے نہیں کھل گئی بہت جانے والا تھا نا تو وہ جو ادھر ادھر ہو جائے نا تو پھر وہ سلسلہ ہو جاتا ہاں نہیں آگے بات حضرت دیکھے ذرا کہ سید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کسی طرح کی کمی تھی نہیں کوئی نقص تھا کامل تھے حسن و جماعت سیرت اور سورت دونوں کے اندر کامل اللہ تعالی نے ہر کمال سے نوازا تھا ایسے ہے نا لیکن یہ بتاؤ کہ جن کو ہر کمال سے نوازا تھا جب انہوں نے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف یہی مکہ شریف میں احکام نہیں اترے احکام مدینہ شریف میں اترے مکہ شریف میں, مکہ شریف میں صرف یہ اعتقاد اترا ہے کیا اترا عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ توحید آئی رسالت کا توحید کو مانو اور رسالت کو مانو اسی سے طوفان کھڑے ہو گئے اتنا کمالات رکھنے والے صاحب شان محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا ایسا ہے نا اچھا اب یہ بتاؤ کہ حبیب خدا صرف توحید رسالت کی بات کریں اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ وہی کلمے کی بات کریں اپنا گھر مکے جیسا چھوڑنا پڑ جائے تو ان کا کیا چکر ہے کہ اپنے گھر سے ان کو نکالنے کی بجائے غیر گھر والے کافر لوگ ان کو الٹا دانتے دیتے ہیں ان کے میزبان بنے ہوئے ہیں میری بات نہیں سمجھے یہ کہ سوال ہے اگر انسان کے اندر دل زندہ ہو تو یہ دل سے سوال اٹھتا ہے کہ کیا وجہ ہے ہبی پہی کلمہ یہ بھی تو کلمہ پڑھاتے ہیں آؤ کلما پڑے آؤ کلما پڑے اور وہ کہتے ہیں درود پڑھیں یہ جی کہتے ہیں کلمہ پڑے ہری باغ والے کہتے ہیں کیا جی پڑے اور یہ کیا کہتے ہیں <تصفح> بتاؤ یہ کیا وجہ ہے کہ درود جن پر پڑھا جا رہا ہے ان کو تو مکے سے نکالا جا رہا ہے جن کا کلمہ پڑھایا جا رہا ہے وہ تو مکے سے مجبور ہو کر مدینہ شریف ہجرت کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں مکے میرا دل نہیں کرتا تیرے چھوڑ مجھے تو بہت پیارا ہے یہ مجبور کر رہا ہے مجھے جانے پر اس وجہ سے چھوڑ کر جا رہا اور ان کے میزبان حکومتیں ہیں اسرائیل جو مرکز ہے دنیا کا سب سے بڑا شیطانوں کا اسرائیل مرکز ہے یہود کا وہاں پر یہودی یا عیسائی نہیں رہتے وہاں وہاں پر ریونڈ والوں کا بھی مرکز قائم ہے اور سبز پگڑی والوں کا بھی مرکز قائم ہے بتائیں کیوں اسرائیل میں نے ایک بات کہی ریونڈ والے بھی آئے سبز پگڑی والے بھی آئے میں نے کہا یار یہ بتاؤ یہ جتنا دنیا کی حکومتیں ہیں خدا رسول قرآن اور اللہ کے ولیوں پر راضی خوش اور مطمئن ہیں کہنے لگے نہیں قرآن کے ساتھ تو یہ اشرا ہے کہ منتخب سے ٹھوکریں مارتے ہیں کہتے ہیں سب سے بڑا دہشت گرد دیجیے تو قرآن میں نے کہا بتاؤ خدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جگہ گستاخی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے جی کیا وجہ ہے میں نے کہا کہ ان سے ناراض ہیں یہ ساری حکومتیں خدا رسول قرآن شریعت سے ناراض ہیں یہ بتاؤ تم پر ناراض ہیں یا راضی ہیں دونوں کہنے لگے ہم پر تو راضی ہیں ہم پر کیا ہے میں نے کہا ٹھیک مجھے آپ میں نے کہا اگلا سوال میرا یہ ہے بتاؤ ان پر ناراض ہیں اور تم پر راضی ہیں کیا وجہ ہے اب چپ میں نے کہا یہ بتاؤ یار میں نے کہا میں بتاتا ہوں اس کی صاف وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ تم خدا رسول اور دین کے ساتھ نہیں ہو اگر تم خدا رسول اور دین کے ساتھ ہوتے تو جس طرح وہ دین کے دشمن ہے تمہارے بھی دشمن ہوتے یاد رکھنا میری بات جب دین کو سوال ہو تو مومن کو سوال ہوتا ہے منافق کو ہوتا ہے جب دین کو عروج ہوگا پھر کافر اور منافق کو زوال ہوگا اور مومن کو عروج ہوگا یہ <سلام> زین مانتا ہے اس بات کو بالکل دیکھا ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو عروج بخشا تو مومنین عروج سے پاتے گئے آخر ہے دنیا بھر حکومت ان کی قائم ہو گئی ایسے ہے نا اور کافر منافق دنیا میں ذلیل ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اٹھ پوکھرو جا منافع قینا نکل جا مسجد سے نکل جا اور صاحبہ کرام کہا تو گربان پکڑ رہا ہے کوئی مک مار رہا ہے کوئی آرام زیادہ نکلو یہاں سے سے مبارکہ ہے صحیح آدھی سے مبارکہ میں آئی بات ہوئی میں بات کو آگے چلاتا ہوں تو میں نے کہا کہ اس کا صاف مطلب ہے کہ تم ظالمو دین کے ساتھ نہیں ہو تم دین کے خلاف ہو اچھا اب کیا ان کو کیا دین دے رکھا ہے جس کی وجہ سے دین ایک, ایک دین وہ ہے جو کافروں کو پسند ہے ایک وہ ہے جو کافروں کو پسند ہونے کی بجائے انتہائی کافروں سے نفرت کرتے ہیں اور مخالف ہوتے چھاندہ وہ کیا ہے کافروں نے دین کو چھانا ہوا ہے جیسے کسی چیز کو چھانا جاتا ہے کافروں یہود نسارا پرنگیوں نے دین کو چھانا ہے انہوں نے کہا ایسا کرو جتنا مسلمانوں کا دین کفر اور برائی کے خلاف ہے اس کو پاسا کر دو اس کو اگا کر دو جتنا دین کا حصہ کفر برائی ہماری حکومت ہماری معیشت حلال حرام کی تمیز یہ وہ یعنی دوسرے لفظوں میں دنیا داریوں کی شیطانی دنیا داری جو ہے اس کے اندر جتنا دین رکاوٹ بنتا ہے وہ سب کو الگ الگ کر دو پیچھے رہ جاتا ہے نماز بے جان نماز بے جان روزہ بے جان حج داڑھی اور پگڑی قرآن کی تلاوت یہ رہنے دو یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں دیتا اسی وجہ سے دین کو یہاں رکھنے کی اجازت نہیں ہے اور نماز روزے کی اجازت یورپ میں ہے یار سمجھو تو صحیح یار ادھر افغانستان پر بم گرتے ہیں تو نیچے مسجدیں شہید ہو رہی ہیں قرآن جل رہے ہیں اور ادھر قرآن چھپ رہے ہیں یہ کیا چکر ہے ادھر مسجدیں بن رہی ہیں یورپ میں بناتے ہیں اور ادھر مسلمانوں کی بنی ہوئی گراتے ہیں سمجھ نہیں آئی کیا وجہ ہے اگر وہ خدا کا گھر بنا رہے ہیں تو یہ رجیت سنگھ کا ہے کیا یہ بھی تو خدا کے گھر ہیں بنے بنائے کو گرا دیتے ہیں اور ادھر بنا رہے ہیں قرآن شہید ہو رہے ہیں ادھر قرآن چھپ رہے ہیں چھپنے پہ زور ہے کتابوں کیوں ان لہنوں نے کیوں ایسا کر رکھا ہے کہ دین کا وہ حصہ جو کفر برائی کے خلاف ہے جب وہ علیحدہ کر دے گا مسلمان اور صرف نماز روزے کو دین سمجھے گا داڑھی کو دین سمجھے گا اور حکومت کو سمجھے گا اس کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں ہے دنیا کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں ہے بس اپنی نماز پڑھو اور اللہ اللہ کرو باقی جب اس پر آ جائے گا تو یہ منافق اور بےمان ہوگا اندر کا کافر ہوگا اوپر سے منافق مسلمان لگے گا یہ ہمیں کیا نقصان دے گا لہذا یہ یورپ میں اس کو مسجد بنا دو اس کو ہر طرف اس کو آکو اور جی اسرائیل میں تمہارا مرکز قائم کروا دیتے ہیں کیوں اس وجہ سے کہ تم نے تو ہمارا یہ تحریفی دین ہے کیا دین ہے تخفیفی ادھر دیکھو یہ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں جب کوئی لفظ وزنی لگتا ہے نا تو اس کے اندر تخفیف کر لیتے ہیں مثلا کالا اصل میں تھا کہتے ہیں نا تو اس کے اندر واؤ شکل ہوئی عرب والوں نے اس کو بھاری لگا الف سے بدل دیا تو کالا پڑھ لیا اچھا یہ پی سی او ہے پی سی او تھوڑا لفظ ہوتا ہے لفظ تو اصل اور ہے نا پبلک کال آفس پی سی او اب وہ لمبا تھا وہ ذرا بھاری لگتا تھا انہوں نے چھوٹا کر لیا ٹھیک ہے نا تو مخفف بن گیا جی وہ کیا بن گیا مخفف یہودی لالسی جو ہے نا وہ اسلام کو میرے بھائی مخفف بنا رہا ہے مخفف وہ کہتا ہے جو ہمارے نفس کو بھاری لگتا ہے جو ہمارے نفس بھاری لگتا ہے ہماری شیطانی شہسانی دنیاداری بغیرتی کفر ظلم کے اندر جو ہم کرتے ہیں دنیا کے ساتھ دنیا والے کریں یہ جو بدماش کمینے لوگ کرتے ہیں جو اس کے اندر رکاوٹ ڈالتا ہے اس کو علیحدہ کر لو اس کو تبدیل کر لو پیچھے مخفف اسلام رہ جائے گا جا اب سمجھ آ رہی ہے ہر رف اور مخفف رہ جائے گا تو مخفف اسلام کے مبلغ بنا دو وہ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں ان کی تو یورپ میں بھی ضرورت ہے اور فوج میں بھی ضرورت ہے وہ فوج میں برتی ہو جائیں وہ فوج میں خطیب لگ جائیں پولیس میں خطیب لگ جائیں اور جو پورے اسلام والا ایک ہے مخفف اسلام ایک اے مکمل مکمل تو اللہ رسول مسلمان مومن اس وقت بنتا ہے جب مکمل اسلام کو مانے جو مخفف کو مانے ایمان سے بتا تھوڑے کو مانے اور تھوڑے کو باقی کو نہ مانے وہ مسلمان ہے کیا فتوہ تو قانون اب بادل کتابیں اب انہوں نے لانتی ہوں دیکھو آپ اکلامہ جا رسول مستق پر تم ففریتن کر رب تم وفریتن تب اللہ فرماتا ہے یہود نسارا تمہارے پاس جب کوئی میرا رسول ایسی باتیں لے کر آتا ہے جو تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف ہوتی ہیں تو ایک فریق کو جھوٹا کہہ دیتے ہو کہتے ہو یار یہ اس نے اپنے طرف سے مسئلے بنا رکھے ہیں یہ مولویوں کے مسئلے ہیں یار یہ کب آیا ہے ایسا دین نہیں ہے یار اتنا بھی دین سخت نہیں ہے وہ فری قد تک اور جن پر بس چلتا ہے ان کو قتل کر دیتے ہو یہ قرآن پاک میں ہے یہی یہ وہی تاریخ دوہرائی جا رہی ہے یہ کتے کے بچے کیونکہ سکول والی تعلیم ہے تو انگریز نے وہی وہ سبق پرانا اپنے باپ دادا کا لوگوں کو پھر دے دیا کیا کہ بابا جو خواہشات نفسانی کے خلاف ہے نا اس کو پاسے کرو علیحدہ کرو بھائی باقی جو پیچھے بڑھتا ہے چھنا ہوا بنا ہوا ہے جی جیسے جو جی چائے آپ نے اور جو پیچھے تھا اس کو ہی کر دیا ہے جی یہ چھان گیا جی شانتی ہے نا جانتے ہاں تو اس طرح انہوں نے دین کو مکمل اور مخفف اب مکمل دین جو ہے اس کو کہتے ہیں وہ انتہا پسند اور دہشت گرد بات نہیں سمجھ جا جو مکمل اسلام کی بات کرے وہ دہشت گرد ہے وہ انتہا پسند ہے اور جو مخفف جو ان کا بنایا وہ پسندیدہ ہے جس میں کفر اور برائی کی مخالفت نہیں ہے ایمان سے بتاؤ جتنے مساجد ہیں اتنا یہ وہ آپ دیکھیں ان میں کفر اور برائی کی مخالفت رہی ہے کوئی بات کرتا ہے بلکہ یہ ہے کہ مولوی بھی, بھی سبق دیتے ہیں ماشاءاللہ ٹی وی بہت اچھا ہے ترقی ہے جی یار کر ضرورت ہے سکول جو ہے بہت ضروری ہے بھائی تعلیم نہیں حاصل کرو گے تو ترقی شعور کیسے پاؤ گے ارے لانسی یہ بتا کافر کے پاس شعور ہوتا ہے وہ اپنے ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے تمہیں شور کیسے دے گا جو اپنی ماں ایمان سے بتائیں جو مانگ کے ساتھ جناد کرتا اس کے بعد شور ہے ممکن ہے اللہ تعالیٰ جن کو لاج و کہتا ہے آپ دیکھ لو یہ افغانستان ہے اب وہ تو موبائلوں میں بھرا ہوا ہے موبائلوں میں پتا نہیں تمہارے پاس آیا کہ نہیں وہ. وہ. وہ. وہ. وہ. وہ. وہ. وہ اوباما کا بیان اوباما کا بیان کہ یہ افغانستان میں بموں سے نہیں لڑائی سے نہیں اگر ہم فتح کر سکتے ہیں اس کو تو ہم تعلیم سے فتح کر سکتے ہیں زیادہ زیادہ سے زیادہ سکول کھولو اور مدارس اگر بنانے ہیں اس میں تو مدارس بھی ماڈرن بناؤ ماڈرن مدارسے کا کیا مطلب ہے کہ ایسا مدرسہ جس میں سکول ہو ایسا مدرسہ جس کے اندر سکول ہو ایسا مدرسہ جس کا مقصد حکومت کی غلامی ہو ایسا مدرسہ مولوی ایسے تیار کریں جس کا مقصد ایسے مولوی تیار کرنا ہو جو پولیس میں جائیں ادھر ادھر جائیں اور حکومت کی خوشامد کرتے رہیں حکومت کی ٹٹے پوشی کرتے رہیں اور حکومت والے ان کو پیسے تنخواہ دیتے رہے ایسے ملا کی ضرورت ہے اب سمجھ آئیے کہ نہیں تو یہ بھائی اس وقت فتنہ یہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ نہ کہو اسلام غلط ہے وہ لڑ پڑیں گے مسلمان تم کہو اسلام کا دنیا کے ساتھ تعلق نہیں ہے اسلام کیا ہے صرف نماز روزہ اور تاڑی ہے باس اللہ, اللہ ایسا ہے نا یہی وجہ ہے کہ سعودی عبد آپ کو تمام دنیا کی حکومتیں انگریزوں پانچ ویٹو پاور ہیں یار ادھر اور پانچوں کافر ہیں اقوام متحدہ پر پانچ ویٹو پاور ہے ایسے اور ویٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے رد کہ ہمیں رد کا حق خاص ہے یعنی ہماری وہ طاقت ہے کہ سب کی بات ہم رد کر سکتے ہیں لیکن ہماری کو نہیں رد کر سکتا ہے یہ ویٹو پاور کا مطلب ہے اب وہ پانچوں ملک کافر ہیں سارے ملکوں کو نیچے رکھ کر ان خنزیر کے بچوں نے اپنی فرونیت یہ منوائی ہوئی ہے کہ ہماری مانو گے ہم نے تمہاری مان لی اب اس کا صاف مطلب یہ نکلا کہ ساری دنیا کی حکومتیں کافروں کے ماہک کافروں کے پابند کافروں کے تابے دار کافروں کے فرمبردار بنے ہو گئے پانچ کافروں کے اب نیچے جو اس نظام کفر کے ساتھ یعنی کیا مطلب کہ کفر برائی کے ساتھ دین کا دین کا جو ہے نا بھئی کفر برائی کے خلاف بولنا نہیں ہے بس جہاں کوئی لگایا لگا رہا ہے بس ٹھیک ہے ہر کوئی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے بس چھوڑو بھئی مولوی صاحب نماز پڑھا کرو کسی کے خلاف بات نہ کیا کرو ایسے کہتے ہیں نا تو انہوں نے کہا کہ جب یہ دین بنا لیا ہم نے تو یہ دین تو جو لیتا ہے اس کو رکھو جو نہیں لیتا اس کو اڑا دو یہ ریبڈ والے اور سبز پگڑی والے تجریب جو ہے نا یہ پیغام یہ نیا دین جو مخفف ہے نا یہ انہوں نے لیا ہوا ہے اور یہ اس کی تبلیغ کر رہے ہیں اس وجہ سے اسرائیل والے کہتے ہیں آؤ بھائی مکمل دین والا تو تمہارا محمد رسول اللہ تھا وہ تو ہمیں دیکھنا گوارا نہیں ہے اس کو تو ہم مارے گئے مارتے تھے اور جناب اس کا نام بھی ہمیں گوارا نہیں ہے رہا مسئلہ تم تم جو تبدیل شدہ دین لے کر آ رہے ہو ہمارے پاس ہم نے جو ہم نے جو دیا ہے تمہیں جو خدا رسول نے دیا تھا وہ تمہارے پاس نہیں ہے اب جو ہم نے دیا جب یہ دین تم نے لے لیا تو پھر آؤ وہ تو ہمارا دن ہے وہ رسول اللہ کا کتوڑا ہے خدا رسول کے دین کی بات نہ کرو ہم نے جو دین تمہیں دیا ہے بوجھیا آؤ آؤ تو رہ والے اور تبلیغ جو سبل پگڑیوں والے یہ اسی دین کی تبلیغ کرتے ہیں جو ان لہنوں نے ان کو یعنی تبدیل کر کے دیا ہوا ہے جس کا مقصد صرف نماز روزہ حج حجار چار ہی بات تھے بعض مذہبی تہوار میلاد کر لیا انہوں نے انہوں نے جلسہ کر لیا فران کر لیا یہ مذہبی کام چکام تھوڑے تھے جو ان کو رکاوٹ نہیں بنتے وہ انہوں نے دے دیے اور انہوں نے کہا اب آؤ ہمارے یورپ میں آؤ جدھر مرضی جاؤ تبلیغ ہاں. سب کے لیے راستے کھلے اب یورپ میں بھی میلاد ہو رہے ہیں اب بات کو سمجھے کہ نہیں مولا علی فرماتے ہیں بندے کے تین دشمن ہیں کتنے اور بھی میں آپ کو سناتا ہوں ادوبوں کا وہ ادوب و, و صدیق کا وہ صدیق و ادوب کا فرمایا بندے کے تین دشمن ہیں ایک بندے کا اپنا دشمن کیا جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کا دشمن ہے دوسرا فرمایا بندے کے دوست کا دشمن اگر آپ کا کوئی دوست ہے اس کا دشمن کیا وہ آپ کا دشمن شمار نہیں ہوگا اگر آپ اپنے دوست کے دشمن کو دشمن نہیں سمجھتے پھر آپ کا وہ دوست نہیں ہے پھر آپ اس کو دوست نہیں سمجھتے پھر آپ اس کے دشمن تیسرا فرمایا دشمن کا دوست دشمن کون آپ کا جو دشمن ہے اس کا جو دوست بنے گا وہ بھی آپ کو دشمن لگے گا کہ نہیں لگتا ادا <تصفح> <تصفح> کے بزرگ لوگ فرماتے ہیں کہ اگر بھائی تمہارا تمہارے دشمن کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کر دے دوست بن جائے اس کا تو اس سے دور بیٹھنے اٹھنے سے بھی دور ہو جانا کہ وہ بھائی تمہیں نقصان دے جائے گا یہ عقل و حکمت کی بات ہر آدمی مانے گا کہ باقی ہر بندے کے تین دشمن ہیں یہ تینوں دشمن ہیں اگر آپ یہ بتائیں کہ آپ اس فرمان کی روشنی میں آپ دشمن پہچانیں پہلے نمبر پر جو خدا رسول دین کے کافر ہیں کافر لوگ جو ہیں خدا رسول دین کے دشمن ہیں ٹھیک ہے نا مسلمانوں کے دشمن ہیں اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں لیکن اب دو کو پہچان خدا رسول کے دشمنوں کے جو دوست بنے ہوئے ہیں ان کو دشمن کیوں نہیں سمجھتے ہم سب سے بڑی یہ سکول والے جتنے ہیں جتنے سکول اور کالج والے ہیں یونیورسٹیوں والے ہیں حکومتوں والے ہیں بتائیں یہ یہود نصارہ کافروں کے دوست ہیں یہ دشمن بنے ہوئے ہیں دوست ہیں نا تو پھر یہ خدا رسول اور ہمارے دشمن ہو گئے کہ کی نہیں دشمن. کیونکہ تین دشمن آپ کو بتا دیجیے <سؤال> وہ آپ مولا علی کا فرمان ہے اور آپ کی عقل ہے آپ کی عقل یہ فیصلہ کرے گی یہ تین دشمن خدا رسول کے دشمنوں کے دوست ہیں ہمارے دشمنوں کے دوست ہیں لہذا یہ جی ہمارے دشمن ہیں اور سخت ترین دشمن ہیں اور تیسرے خدا رسول کے دوستوں کے دشمن اب بات سمجھنا ذرا جو خدا رسول کے دوستوں کا دشمن ہے وہ بھی تو خدا رسول کے دشمن ہے ایسے ہے نا جی اچھا جتنے دین والے مسلمان ہیں دین والے جتنا کوئی موومنٹ دیندار ہوتا ہے یہ سکولی طبقہ ان کے خلاف ہوتا ہے یا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے خلاف ہوتا ہے تو خدا رسول جو دین والا ہے وہ تو خدا رسول کا دوست ہے تو یہ لانتے اس کے دشمن ہے تو خدا رسول کا دشمن بن گیا کہ نہیں اب یہ کس پہچاننی مشکل ہے بات سمجھ ذرا کافروں کو پہچاننا تو آسان ہے لیکن جو دشمن یہ دو ہیں ان کی سمجھ نہیں ہے لوگوں کو جس کی وجہ سے یہ مار کھا رہے ہیں اور ان کی پہچان یہی ہے بزرگ لوگ فرماتے ہیں کہ بندہ ہر چیز چھپا سکتا ہے مگر دوست کو نہیں چھپا سکتا جب دوست بنا لے گا تو سرے عام دے تو, تو ہر کسی کو پتا چلے گا یہ اس کا دوست ہے اب یہ بتائیں کہ جب یہ لانتی کافروں کے حق میں لڑتے ہیں مرتے ہیں پھر جو دین والے ہیں ان کو مارتے ہیں دہشت گرد ہے فتنہ باز ہے انتیا پسند ہے کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے ہزاروں بہانے کر کے دین والوں کو مارتے ہیں اور کافروں کو بچاتے ہیں ان کی دوستی میں ہے ان کا نظام قانون سارا دنیا پر قائم کیا ہوا ہے سکولی لانتی ہوں تو بتاؤ اور یہ دشمن کیوں نہ ہوئے ہمارے خدا رسول کے دشمن کیوں نہ ہوا <سلام> تو بھئی کافروں کا دوست پہ منافق جو ہے وہ ہمیشہ کافر کا دوست ہوتا ہے تو اس کی پہچان یہی یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ اس کے مراسم تعلق دیکھو کیسے ہیں یہ تو بندہ بندہ جانتا ہے یہ دوست ہے ان کے تو دوست ہیں تو سمجھ لو تمہارے ہمارے دشمن ہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں دین کے دشمن ہیں قرآن کے دشمن ہیں خدا رسول کے دشمن ہیں انسانیت کے دشمن ہیں اور کیونکہ یہ اصول ہے یاد رکھنا میری بات جو دین کا دشمن ہوگا وہ انسانیت کا دوست نہیں ہو سکتا بے شک. کیونکہ دین انسانیت کی دوستی کا نام ہے سبحان اللہ دین ایک ایک دین کی ایک ایک بات قسم خدا کی اٹھا کر پھینکتا ہوں دین کی ایک ایک بات میں انسانیت کی وہ دوستی ہے جو اس کے ماں باپ کے پاس بھی نہیں ہے بالکل ماں باپ دشمن ہو سکتے ہیں لیکن دین انسان کا دشمن نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا ایسے ہے یا نہیں اچھا اب یہ رہ والے وہ اسی بات کو آگے چلاؤ کہ دشمن کا دوست جس پر دشمن راضی جس پر دشمن خوش سمجھ لو وہ دشمن ہے تمہارا رہ بینڈ والوں پر پوری دنیا کی حکومتیں آپ کی یہ کفار کے مرتدین کی حکومتیں یہ سب خوش ہے سبز پگڑے والوں پر خوش ہے ایسے ہے نا اچھا پھر جناب دیکھیں یہ جتنا پیر بنے ہوئے ہیں پیروں پر حکومتیں کیوں خوش ہیں پیروں پر جناب جی حکومتوں کے حکومتوں کے اندر پیروں کے بندے داخل ہو رہے ہیں آ رہے ہیں پیر صاحب کے لیے بندوبست ہو رہے ہیں جناب پیر صاحب کو اسلحہ دے رہے ہیں جناب سارا کچھ دے رہے ہیں پیروں کو محفوظ کر رہے ہیں پیروں کی ٹھاٹ باٹ ایجنسیوں کے بندوں کو پیسہ دولت سرمایہ بے باد دیتے ہیں یہ کیا چکر اثر بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کے خلاف نہیں ہوں گے تو آپ کے خلاف نہیں ہوں گے ایسے ہے نا یزید امام really جزید حسین کے خلاف کب ہوا تھا جب حسین یزید کے خلاف ہوئے تھے اگر یزید کے خلاف امام حسین نہ ہوتے تو یزید ہوتا بولو یہ حکومت والے پیر آج کل کے پیروں پر کیوں خوش ہیں کہ یہ پیر ان پر را دیے ہیں پیر حکومتوں پر رادی ہے وہ پیسے ہم تم پر رہی ہیں تم ہمیں نہیں چھیڑتے ہم تمہیں نہیں چھیڑتے ایسے ہے نا یہی وجہ ہے کہ پیروں کے مرکز قائم ہیں دن تو دن ہو دھڑا دھڑ جناب جی پیر پھیل رہا ہے یہ کیا چکر ہے پیر کے منہ سے تمہیں ان حکومتوں کے خلاف بات نہیں شروع ہو وہ ظالم یہ کیسے عجیب رہے ہیں بھائی اگر یہ رسول اللہ اور ابیا سے تابےدار ہیں اور ان کے راستے پر چلنے والے ہیں تو ابیا علیہ السلام تو ہمیشہ آتے ہی پھر سے ٹکر لیتے تھے کہ نہیں جب بادشاہ دیکھا بے دین اللہ نے پیغمبر بھیجا پیغمبر نے آتے ہوئے ان کو دین دیا سمجھایا مانے ٹھیک جنگ کرنے کا حکم تھا تو جنگ کیا نہیں تو بد دعا کر دے ایسے ہوا یا نہیں بولو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے اگر بنی اسرائیل ان کے فرعون کے ساتھ لڑنے کے قابل نہیں تھے کمزور تھے تو بدوا نے ربنا تھمس ربنا حتانے پروردگار حضرت موسا بدعا دے رہے ہیں اے میرے پروردگار دگار فرعون منی کے قطرے سے بڑھنے والے کو خدا انہوں نے مانا ہوا ہے یہ اور کوئی وجہ نہیں ہے یہ صرف اس کا مال اس کی وجہ ہے یہ پیسے مال والا ہے اس وجہ سے بھدو ان کو خدا مان رہے ہیں ہمارے پرور دیگر ان کے فرو اور فراون کی قوم کے مال ربنا ربر نہم والے من کے مال گٹ کر تاکہ جس مال کی وجہ سے یہ جی خدا بنا ہوا ہے جب مال نہیں لائے گا تو کنگلے کو خدا کس نے بنا رہا ہے ایمان سے بتاؤ آج ایسا ہے انگریز کو پوجا جا رہا ہے مُلا پیر سب انگریز کی تعریفوں میں لگے ہوئے ہیں خدا مانا استاد ہوا رابر بنا ہوا ہے یہ سب بچہ بچہ جو سبول میں جا رہا ہے سویرے اسی وجہ سے جا رہا ہے اور کیا وجہ ہے ایمان سے بتاؤ اگر انگریز کنگلے ہوتے تو کچھ آتا سکول میں اگر وہ بھوکھے ہوتے پیسہ ویسا ان کے پاس نہ ہوتا یہ سائنسی مشینری انگریزوں کے پاس نہ ہوتی کوئی جاتا سکول اگر تم کہتے نا کسی کو یار انگریز تو تبلیغ کرنی پڑ جاتی ہے یار کچھ نہ کچھ تو انگریز سیکھ وہ کہتا میں نے ٹھیک لیا ہوا کیا تمہارا کمر کیا تم جاؤ ایسے کہتے کہ نا اور آج کسی کو کہو نہ کہو جس سے پوچھو وہ کہتے ہیں موسلم کیا میں نے اس وجہ سے جا سمجھے حالانکہ یہ طریقہ کافر ہونے کا ہے کافر کو ملتا یہ طریقہ مسلمانوں کو کافر کرنے کا ہے کافر کو مسلمان کرنے کا نہیں ہے مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ سننی اپنے بچوں کو وہ کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں اور کہیں کہ اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں تاکہ وہ کو سننی بنائیں گے جی سے بتاؤ یہ وہابی کو سنی بنانے کا طریقہ ہے یا سنی کو وہابی بنانے کا طریقہ ہے اور اگر آپ وہابیوں کو سنی بنانا چاہتے ہیں تو طریقہ یہ اختیار کرنا پڑے گا کہ ان کے بچوں کو آپ پڑھائیں گے ایسے ہے نا جی یہ کیسی عجیب بات ہے بچے تو سب دے رہے ہیں انگریزوں کو اور کہتے کیا ہے ان کو مسلمان کریں گے تعلیم ان کی سب کو اور ان کو جن سمجھ آئی کریں <تصفح> اسی وجہ سے جب بچہ جا رہا ہوتا ہے سکول میں تو باقی اس کا تن سر سے پاؤں تک بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ مسلمان جا رہا ہے اور بڑے پخت ارادے سے مسلمان کرنے جا رہا جی <تصفح> <تصفح> <تصفح> کیا خیال ہے جب یہ واپس آئے گا تو لاکھوں اس کے پیچھے ہوں گے ہمارے علامہ اقبال کہہ کے ایسے سکول جا رہا تھا جس کا آزم تھا کہ میں انگریزوں کو مسلمان کروں گا وہ جا رہا تھا تو آپ فرماتے ہیں تیرا وجود وہ ایسے جیسے اسلام ان کے تن پر نظر آتا ہے پھر آگے جا کر یہ ڈالتے ہیں اگلے کے اوپر یہ اسلام لائے ہیں یہ لو تو یہ جو اسلام ان کے تن پر ہوتا ہے نا یہی اسلام ان کے تن پر دیکھ کر ہمارے اقبال نے کہا تیرا وجود سکونی کو کہہ رہا ہے تیرا وجود سرا پاتی افرنگ تیرا سرا پا سر سے پاؤں تک سارا کا سارا تجلیے افرنگ فرنگیوں کی تجلی ہے کیوں کہ تم وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر हم, آئے, آئے, آئے, آئے. وہ یہ بتا رہا ہے کہ لانتی مسلمہ مسلے کیسی عجیب تیری مت مر گئی عقل جاتی رہی ہے یہ عمارت عمارت گر کہتے ہیں معمار مستری راج جانتے ہیں نا مستری جو مکان بناتے ہیں کہتا ہے یہ ان کے مستری کا بنا ہوا ہے تو یہی وجہ ہے کہ یہ سراپا اس کا ظاہر کرتا ہے یہ مستری بنانے والا جب کافر ہے تو اس کو کافر بنائے گا تو کیسے سوچتا ہے کہ مستری بنانے والا تو کافر ہے لیکن یہ مسلمان بنے گا بات سمجھ آئیے تو میرے بھائی شر دشمن نہیں پہچانو ایک بار ابلیس کہہ رہا ابلیس ابلش جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر وہ ہے مسلمان تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تازہ فتنے کیا کیا ہیں پیر بنے ہوئے حضرت جی ایسے لوگ کہ جو کلاشن کوپوں میں رہتے ہیں کس میں رہتے ہیں کلاشن کو اچھا ایمان سے بتاؤ آج تک اللہ کے ولیوں کی شان جو تم نے پڑھی ہے سچی پتا رب دوں کالا ڈر یہ رب کا پتا ہوتا ہے کھوتی <تس ornamenting> <تس> <تس. تس> کوئی وہاں سے گزرے وہ اپنے کام جا رہا ہے یہ کنڈی لگا کر ہو سکتا ہے کچھ بڑا مجھ برابر امام سے بتاؤ ولی اللہ کے شیر ہوتے ہیں یا اللہ کے گدڑ ہوتے ہیں شیر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کلاشن خوف نہیں ہوتا ولی لا خوف ہوتا ہے جب اللہ کیا راز کھلتا ہے مارفت آتی ہے کہ وہی ایک ہے کارخانہ چلانے والا وہی ایک ہے مارنے والا ایک ہے چلانے والا ایک ہے جب ایک ہے تو پھر ڈرنا کسی سے کیا ہے ایسے ہے نا لیکن یہ کیسے عجیب پی رہے ہیں کہ چھ کلاشن کوف ادھر ہوتی ہیں چھ کلاشن کوف ادھر ہوتی ہیں درمیان میں حضرت لا خوف ہے <laughs> <laughs> بات کو سمجھنا رہا. ادھر سے چھ کلاشر کوفا ہے ادھر سے بھی چھو اور حضرت نماز پڑھ رہا ہے بارہ کلاشر کوفوں میں کھڑا ہو کر لا خوف اور, اور پھر لا خوف ایسا ایسا لا پھر میں نے کہا حضرت اگر آپ پور خوف ہوتے تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کے لیے تو میزائلوں کی ضرورت ہے آپ کوئی یہ آئٹم رکھنا پڑتا ہے وہ کی کا بچہ ولی ہے شیطان کا بچہ تم تو شیطان کا بچہ ہے لیکن آگے لوگ بے وقوف پودو ہیں جن کو اتنا تمیز نہیں ہے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے تم تجانوں اور تجالوں کو لوگ ولی مان ہے یار حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا ولیوں کے سردار ہیں کہ نہیں ہے مولا علی صبح جس دن شہید ہوتے ہیں اسی دن گھر سے شہری کے وقت صبح کی اذان کے وقت باہر نکل لوگ اصلا اٹھا کر کھڑے ہوئے ہیں آپ پوچھتے ہیں کیوں کھڑے ہیں نور آپ کی حفاظت کے لیے ہیں کیا کہا آپ فرماتے ہیں آسمان والوں سے نہیں کی کیا فرمایا آپ نے کیا مطلب کہ مارنے والا فرشتہ تو اوپر سے آتا ہے اور تم میری حفاظت کر رہے ہو اس کا مطلب ہے اس سے بچانا چاہتے ہیں شیرے خدا ہے یہ گدڑوں اور چوہوں پر بوہر لگاتے ہیں ولایات کی کیا ہے بتائیں شیر شیر کو ولاس دے گا کہ شیر گدڑ کو دے دے گا شیر شیر کو دے گی وہ اصل یہاں پر مثال سمجھاتا ہوں آپ کو گدڑ تھا گدڑ نیل جانتے اور نیل یہ کپڑوں کو لگاتے ہیں تو نیل کا مٹکا پڑا ہوا تھا اس مٹکے میں گدڑ صاحب گر گئے جب باہر نکلے نا تو ڈب کھڑا تھا ہو گیا یعنی ایسے وہ نشان داغ بن گئے داغ بن گئے اور ہاں داغ بن گئے تو وہ جناب جی ڈب کھڑبا سا ہو گیا اس نے دیکھا ارے یار میں تو چیتا ہوں کیا ہو اب پوچھ تم اس نے ایسے اٹھا لی تو جنگل میں چیتا بن کر جا رہا آگے سے سچا چیتا آ صحیح چیتا آ گیا جب چیتا آیا نا تو اس نے آواز نکالی ادھر صاحب کی تھوڑی سی ٹٹی نکل گئی جب اس کی ٹٹی نکلی نا کسی نے ساتھ والے کہا ادھر صاحب چیتا صاحب یہ کیا ہوا وہ کہتا یار چپ کرو یہ جھوٹی یہ جھوٹی سرداری ہماری نکل گئی ہے یہ جھوٹی سرداری جھوٹے پیر ایسے رانت کو ہے جب جب تمہارا یہ حال ہے کہ تم نماز بھی بغیر کرا شرکو کے نہیں پڑھ سکتے ہو دجا لو تم تو دجال لو یار کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو اور سنو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے فرمایا جو آدمی ایمان پر نہیں مرتا ان جو آدمی ایمان پر نہیں بنتے ان میں سے ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو جھوٹا فقیر بنتا ہے جھوٹا درویش بنتا ہے اللہ تعالی کو گزب آتا ہے کہ تجھے بےمان بےمان کر کے ماروں گا تم ایمان پر نہیں مرے کیوں کہ تم میرے دین کے ساتھ دگا بازی کرتا رہا ایک تو دنیا کے ساتھ کیا دگا بازی ہوتی ہے خدا بزرگ لوگ فرماتے تھے لالو جھوٹ کی فقیر سے چوری ڈاک کا بہتر کیا بہتر جھوٹ کی چور ڈاکو بندہ بند جائیں تو یہ بھائی یاد رکھنا یہ سکول یعنی یہودیت اور یہود رسارا کیا ان کے حق میں بولنے والا ان کی تعلیم نظام کو صحیح سمجھنے والا ان کے ساتھ متفق رہنے والا ان کے خلاف نہ بولنے والا سمجھ لو یہ جی ان کا ہے اور یہی لوگ ہیں جو ہمارے دشمن ہیں اور یہ قریب کے ہیں وہ دور کے ہیں بھائی وہ دور کے ہمارے اوپر جو ہے نا انگریز حکومت براہ راست نہیں کر رہا ان لان کے واسطے سے کر رہا سمجھ آئے گا وہاں بھی لوگ جتنے ہیں یہ جی سارے انگریز کے دوست ہیں کیوں دیکھو انگریز کی حکومتیں تمہارے سامنے سعودیہ میں وہابیوں کی حکومت ہے مذہبی حکومت ہے اچھا یہ بتاؤ مذہبی حکومت وہابیوں کی کیوں برقرار رکھی انگریز نے حالانکہ وہ چور کا آگ بھی کاٹتے ہیں شیعہ انگریز کا دوست ہے اسی وجہ سے ایران میں شیعوں کی حکومت ہے اور مذہبی حکومت ہے در سنی سنی نہیں بول سکتا ادارہ بولے تو اسی وقت سونیا کی حکومت تھی مغل بادشاہ جو تھے نا ہمارے مغل بہادر شاہ ظفر کی حکومت تھی سنیوں کی کلونی لگ لی حکومت تھی انگریز نے وہ بھی پتاشمی کی کم ختم کر لیا کہ نہیں تھی. اور ان کی حکومتوں کو قائم رکھا ہوا ہے معلوم ہوا یہ یہودیوں کے ہیں اور وہ تین کے ذیل میں رکھتے ہیں سکولی وہابی اور شیعہ سکولی چاہے وہ آپ کو میلاد والا ملے چاہے جس طرح کا ہو سمجھو یہودیوں کا وہ یاروی کر رہا ہے یا باؤسل آدم جا رسول اللہ کر رہا ہے نہ لگا رہا ہو سب کچھ یہ لانتی کے بچے دنیا کے لیے سب کچھ کر لیتے ہیں جی سکولی وہابی اور شیعہ یہ تین فرقے ہیں یہ تینوں فرقے یہ کافروں کے ہیں مسلمانوں کے نہیں اور انہیں کے سر پر مستافروں کی حکومت مسلمانوں میں قائم ہے ایسے کہ نہیں ان کو اپنا دشمن بنا لو ان سے بچ جاؤ کافروں سے بچ جاؤ گے دنیا بھی بچ جائے گی آفرت بھی